اس کال بنی جب اس نے کہا کس نے حضرت یعقوب علیہ السلات وسلام اس کال عل اچھا ہو رہا ہے کہ ام کن تم شوہدا دو ترجمے ہیں اس کے یہ ام کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوا ہے دیکھیے گا غور سے اسے ام کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے انکار کے معنی میں امکم تم شوہدا کیا تم اس وقت موجود تھے تم تو سرے سے تھے ہی نہیں از ہور یاقوب ال جب یاقوب علیہ صلاح وسلام پر وفات آ رہی تھی تم تو سرے سے تھے ہی نہیں تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے کہا تھا یہودی رہنا سارے اور دوسری چیز کہ امکن تم شوہدا اور تم خوب جانتے ہو کہ جب موجود تھے حضرت یعقوب علیہ اللہۃسلام کے بیٹے جب ان پر موت آئی جب وفات کی کیفیت ہے تم تو ہم کو بعض حضرات نے لیا ہے کہ یہ سوال ہے اور انکار ہے اس کا کہ تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ تم موجود ہی نہیں تھے کن تم شوا تم تو موجود ہی نہیں تھے جھوٹ کہتے ہو اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تمہارے اسلاف تمہارے بڑے تو موجود تھے نا وہ تو سارے جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی توحید کی اور وہی وصیت نسل بادہ تم میں منتقل ہوتی رہی ہے اب تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ تو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ وسیعت تم تک نہیں پہنچی یہ ہیں دونوں ترجمے ام کے امکن تم شوہدا کیا تم موجود تھے اس وقت پہلا ترجمہ کر رہے ہیں اس یاقوب ال موت جب یعقوب علیہ سلاۃ والسلام پر وفات آئی موت آئی ان کے سامنے یعنی وفات کی کیفیت شروع ہوئی ان کی یہ دوسرا ترجمہ کر لیجئے کہ تم تو موجود ہی تھے یعنی تمہارے بڑے موجود ہی تھے وفات کے وقت سب کے بیٹے پوتے حاضر ہی ہوتے ہیں جو بھی اس وقت گھر میں ہو تو تم لوگ تو موجود ہی تھے مراد تمہارے بڑے اور وہ نسل نسلن تم میں منتقل ہوتی آئی اس کال بنی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ماتا من ممبادی میرے بیٹو میرے وفات کے بعد مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو اس کالا یاقوب یہ جو ہے نا پیچھے از ہزر اے یاقوبل موت دوبارہ ہے نا از پھر اس, اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیے از ہزر یاقوبل موت اس کال اقوب لے بنی جب بنی اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا ماتودن امبادی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو یہ ایسا سوال ہے کہ امریکہ میں جتنے آپ رہ رہے ہیں نا اور پورے یورپ میں اور جتنے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں سب کے لیے ہم سمجھتے ہیں اپنی اولادوں سے پوچھو مات تابود امبادی بچوں میرے بعد کون سا دین اختیار کرو گے کس دین پہ تم قائم رہو گے اگر مسلمان یہاں ادارے نہیں بنائیں گے اور یہاں اہل علم نہیں ہوں گے اور بر وقت جس گائیڈنس کی ضرورت ہے یہ نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا فتنہ اٹھے گا اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ماں تابونا ممبادی میرے بچوں میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے جتنا دین میرے پاس تھا میں تمہیں پہنچا دیا اگلی نسل کہاں جائے گی یہ سب کے لیے سوال ہے جس کو لوگ سوچتے نہیں ہیں اور ادارے نہیں قائم کرتے بڑی بڑی مساجد بناتے ہیں ایسی مسجدیں جہاں پر اتنا اچھا قالین ہوتا ہے کہ پاؤں دھنس جاتا ہے اور پیشانی اگر سجدے میں ٹکائیں آپ تو ناک سے سانس نہیں دیا جاتا آدمی لمبا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا اور جہاں ایسی مساجد کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے صرف واش رومز کے لیے ایک ایک لاکھ ڈالر خرچ کر دیے کہ جناب سیٹ ایسی نہیں تو ایسی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور بس ان کا چلے تو چاندی کی دیواریں اپنی مسجدوں کے لیے کھڑی کر دیں اور ان ظالموں کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ ادارے کیوں نہیں بناتے جہاں سے شخصیات پیدا ہوں اس اگلی نسل کو سنبھالے اس قرآن کو کون پورے امریکہ میں ہے جو جو پڑھا سکتا ہو انگلش میں اور ان بچوں کو جن کی تربیت انگلش میں ہوئی ہے بچے انگلش بولتے ہم جہاں کہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچہ پانچ سات سال کا بولنے کے قابل ہو گیا نا یہ بچے جب آپس میں ملتے ہیں ہمیشہ انگلش بولیں گے ہمیشہ ہمیں نہیں معلوم گئے. دو چار جملہ کوئی اردو کا آ گیا آ گیا ایک آدھ لفظ مگر نہ یہ ہمیشہ انگلش بولتے ہیں جیسے ان کی تہذیب گئی تو تو ہونا ہے اور آگے جب جائیں گے کالجز میں سکولز میں تو ما تابنا من بعد انہوں نے کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ ہے سوال اس لیے یہ بند کرنا چاہیے مسجدوں کے اتنے بنانے اور مسجدوں کو اتنا سوارنا سکول بنائیں کالج بنائیں دینی ادارے بنائیں جہاں سے شخصیات بن کے نکلیں جب شخصیات نکلیں گی وہ خود ہی سنبھال لیں گی کفر کو بھی اور وہ خود ہی سنبھال لیں گی اسلام کو بھی ہمیں جو وقت پہ کام کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے لوگ تیار نہیں کتابیں نہیں اسلام کا صحیح لٹریچر یہاں نہیں شاہ بلی اللہ احمد اللہ علیہ کا ہزار بار نام لیتے ہیں شاہ صاحب کی کتابیں تو ابھی حضرت کے انتقال کو تین سو برس ہو گئے سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ اور دو سو اور دو سو پینتالیس ڈھائی سو برس تو ہوئی ہی گئے باسٹھ میں شاید حضرت کا انتقال ہوا تھا سترہ سو باسٹھ یا سترہ سو ساٹھ بہر اسی زمانے میں ہوا تھا ان کی کتابیں بھی تک تو ساری وہاں نہیں چھپی یہاں کون انگلش میں ٹرانسلیشن کر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے پندرہ جلدوں میں بیس جلدوں میں پچاس پچاس جلدوں میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے بندو کوئی ایک تفسیر مجھے انگلش میں بتاؤ جو دس جلدوں میں لکھی گئی ہو چار جلدیں پانچ جلدیں اس سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھی اور چار جلدوں میں بھی یہ کہ ایک جلد دو جلدیں تو قرآن پاک کی اپنی ہیں کہاں ہیں یہ کتابیں یہ اگلی نسلیں پڑھیں گی کہاں ماتا بدونا میری بعد میرے بعد کس کی عبادت کرو ڈالرز کی دوسری نسل آئے گی وہ اس سے کم دین ہوگا اور تیسری نسل میں پھر بیڑا گرک ہو جائے گا اس لیے جو علم ہے جو حکومت ہے بادشاہت ہے تب غور کر لیجئے گا اب کچھ عرصے سے یہ تین چار پشتوں سے زیادہ نہیں چلتی بڑے بڑے بادشاہ چار پشتیں نکالتے ہیں پانچ پشتیں پھر انقلاب آ جاتا ہے کوئی اور طبقہ غالب آ جاتا ہے حکمرانیاں ایسے چلی جاتی ہیں علم بھی ایسے ہی چلا جاتا ہے کہ کسی اچھے آدمی نے علم کا پودا لگایا بیٹے ہوئے آگے پھر پوتے ہوئے پڑ پوتے ہوئے اور پانچویں نسل میں علم ختم ہو گیا کہیں کہ کہیں پہنچ کے آپ سوچیں یہاں کیا ہوگا کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کبھی غور کریں ہراق میں رہتے تھے لوگ کابل میں رہتے تھے افغانستان میں رہتے تھے ایران میں ہتیا کے رہتے تھے جب مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہیں تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی حتہ اسپین والوں نے لکھی تو انہوں نے قرآن کی تفسیر کیا کی عربی میں لکھتی ہندوستان والوں نے اردو میں لکھتی دس دس جلدوں میں حتیٰ کہ بیس بیس جلدوں میں اردو کی تفسیریں مل جائیں گی مواہد الرحمان مسن مل جائے گی تو انہوں نے عربی کو پڑھا نا تفسیر کو پڑھا پھر اپنی زبان میں فرق کیا پڑتا ہے آخر اردو کی بجائے اگر انگلش میں لکھی جائے جس آدمی نے انگلش پڑھی ہوئی ہو اور قرآن کو جانتا ہو سمجھتا ہو تو بجائے اردو کے انگلش کی میڈیم آ گیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب ہونا چاہیے تو تین سو سال سے انگریزوں سے واسطہ ہے اٹھارہویں انیسویں بیسویں صدی گزر گئی اور تین سو برس میں ایک دھنگ کی تفسیر کسی حدیث کی کتاب کوئی حدیث کی شرح کوئی فکا کی شرح انگلش کا دامن خالی بات آبدونا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ آیت ایسی ہے جو لکھ لکھ کے گھروں میں بھیجنی چاہیے کہ تم سوچو اس قال علی بنی جب یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو نابدو الہ کا انہوں نے کہا ابا ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے پروردگار کی جو آپ کا خدا ہے وہ الہ آبائے کا اور جو اللہ تھا آپ کے آبا اجداد کا اور آپ کے آبا و میں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تین تین نام انہوں نے لیے کہ ابا ہم ان کی عبادت کریں گے اچھا یہ کہہ کون رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہہ اپنے بیٹوں سے رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہوئے اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام درمیان میں کہاں سے آ گئے و الاح آبائی کا ابراہیم و اسماعیل اب اسحاق انہوں نے کہا جو آپ کے آبا اجداد تھے تو ہستے اس اسماعیل علیہ السلط تو ان بچوں کے کیا لگے چچا تایا بڑے چچا ہوئے نا تایا ہوئے اس سے فکاہ نے دلیل لی ہے کہتے ہیں کہ تایا بھی جو ہے وہ باپ کے حکم میں آ جاتا ہے تایا بھی باپ کے حکم میں آ جاتا ہے ادب کے اعتبار سے بھی اور بعض مرتبہ وراثت کے مسائل میں بھی اس آیت تو ہزار بار آپ جائیے مگر فقی جس نظر سے دیکھتا ہے نا کہ اس سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے اس خدا کی جو آپ کا تھا اور جو آپ کے آبا و جداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا تھا کون تھا الہم واحدہ وہ اکیلا ایک ہی خدا تھا ہم اس کی عبادت کریں گے. دیکھا پھر لے آئے اللہ واحدہ ایک خدا تھا تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سب کے خدا کوئی الگ الگ نہیں تھے ایک ہی تھا وہ ناہن الہو مسلمون اور بلا شک و شبہ ابا ناہن الہو مسلمون ہم اسی اللہ کی ذات کے لیے ہر طرح سے فرما بردار ہیں ہر طرح سے اپنا اختیار ہم نے ہٹایا ہوا ہے یہ ہے مقصد بتانا کہ دیکھو وہ تو اتنے اچھے تھے تمہارے آبا اجداد ہو تم یہودیت اور عیسائیت کی رعوت دیتے